اللہ محمد اللہ محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں صدر نمبر 696 سو چھیانوے تین ہے شریف کی شروع سے کے درست کی تعداد ہے اور تین چھ اٹھے تیس ابرات فتح اورات فتح میں ہمرو اسما الحسنہ سے بس میں ہے اور اس میں اعظم یا عالم ہو نمبر اکیس کے جو ہے تو ہیں اور اس سنمان سے کہ علیم جل پاک میں اس سلسلے میں جو ہے ہمارے سلسلے بحث چل رہا ہے تو علیم کے بحث کے ذیل میں العلیم کے بحث کے ذیل میں جہاز کے درجۂ شروع ہو گئے سلسلے میں ہم نے آٹھ دس آیات جو ہے آپ لوگوں تک جی توزیات پہنچا گیا ہے اور ابھی اسی ذیل میں العلیم کے بحث کے ذیل میں اللہ العلیم کا علم اور موجودات و مخلوقات عالم کے علم میں فرق کے سلسلے میں علیم جو حجم اعظم کے جو ہے توضحات کے ذیل میں کتاب عوامی البینات میں ماہنی اس سے مقدس اللہ علیم کا علم اللہ کے علم اور موجودات و محلقات عالم کے علم میں فرق کے سلسلے میں امام فخر الدین راضی نے چند مطالب لکھا ہے جو کہ فائدہ سے خالی نہیں ہے وہ عارض خدمت واصل کتاب عربی میں ہے بندہ کے روز کا ترجمہ اور کبھی عربی متن بھی تھوڑا سا ذکر کر کے اس کا ترجمہ تو ذیح دے رہا ہوں تو ان میں سے نمبر ایک آپ فرماتے ہیں کہ عدا بدو کے علم اور اللہ کے علم میں فرام ہے ایک ہے احدان بال علم واحد یا لم و جمع المعلومات بےخلاب العبد اللہ تعالیٰ ایک علم کے ذریعے ہم تمام معلومات کو جانتے ہیں جی اللہ تعالیٰ علیم ہے ہاں کے علم کے ہمارے طرح جز جز نہیں ہے ہاں جی کہ ایک علم میں ہم آدھا رکھتا ہے دوسرے ملنے والے اللہ تعالیٰ ایک علم کے ذریعے تمام معلومات کو جانتے ہیں برخلاف بندوں کے یعنی بندوں کو ہر معلوم کو جاننے کے لیے الگ الگ علم اور نظر و توجہ کی ضرورت ہے لیکن اللہ واحد العلم ذات ہاں جو ہے اپنے اسی ایک ہی علم کے ذریعے سے ایک ہی نگاہ میں تمام معلومات کو جان سکتے ہیں یعنی ایک ہی نگاہ سے ایک ہی علم ذات اللہ تمام معلومات کو جان سکتے ہیں اس کے لیے ہر علم کے لیے الگ الگ نگاہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کا علمی احاطہ جو ہے ہر چیز پر ایک ساتھ ہے علم ہر چیز پر اس کے علم محید ہے اس لیے اس کو پھر الگ الگ سے جاننے کی اس کو ضرورت نہیں ہے ایک ہی نگاہ میں سب ایک ساتھ جانتے ہیں دوسرا آفر مدان ان حلا لا تغیر تغیر المعلومات بخلاف الابد دوسرا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علم معلومات کے تغیر سے متغیر نہیں ہوتی اور تغیر پذیر نہیں ہے برخلاف ہے بندوں کے یعنی ہمارے لیے مثلا ایک شہر کو پندرہ بیس سال پہلے دیکھا وہی نقشہ دن میں ہوتا ہے ہمارا وہی نقشہ ذہن میں ہوتا ہے اب اس شہر میں نئی ترقیاں ہونے کے بعد وہاں جائیں تو نہیں پہچانیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا نہیں ہوتا اللہ کے لیے کوئی حرم نہیں پڑتا ہاں جی کہ بھائی جو ہے ایک شعر پندرہ سال پہلے کا ہو یا پندرہ سال بعد کو سو سال پہلے کو سو سال بعد کو اللہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر شعر کا علم روزانہ ہاں اس کو اس کے علم میں ہی اس کائنات کے تخلیق سے پہلے ہر چیز کا اس کے علم میں ہے اس نے کیا چیز خلق کرنا ہے اور کیا چیز آہستہ آہستہ وجود میں آنا ہے ہاں دنیا نے آہستہ آہستہ کیسے ترقی کرنا ہے اس کے علم اجمالی میں یہ سب پوچھتے ہیں اس و قدر سب لکھا ہوا ہے لہٰذا اس کے علم میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہمارے علم میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے اللہ کے علم میں کوئی تغیر و تبدیل ہو کہ اس کے علم ازل سے ہی ہر چیز پر محیط ہے اب سے لیکن ازل تک تو کچھ معلومات ہے دنیا میں آنا ہے موجودات نے دنیا میں آنا ہے آہستہ آہستہ وہ سب اللہ کے علم میں ازل سے ہی ہے ہاں جی تو اس کے علم میں کوئی تبدیل نہیں ہوگا سال سے تیسرے کا علم ہو علم ہو غیر مستفاد دن جی من الحواس ولا من الفکر اخلاف ہلاف تیسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی علم حواس اور فکر سے حاصل شدہ نہیں ہے حواس خمسہ کے حاصل شدہ نہیں ہے بلکہ جو ہے کیونکہ وہ ان تمام حواص وغیرہ سے ہر چیز سے بلند والا ہے یہ موجودات کا انسانوں کے جو ہے خصوصیات ہیں اللہ نے ہمیں چیزوں کو درک کرنے کے لیے مسترف <تصفح> <تصفح> وسائل دیتے ہم چیزوں کو آنکھ سے دیکھ کر جانتے ہیں کچھ چیزوں کو کان سے سن کر جانتے ہیں کچھ چیزوں کو ناک سے سونگھ کر جانتے ہیں کچھ چیزوں کو زبان سے چکھ کر جانتے ہیں کچھ چیزوں کو ہاتھ سے لمز کر, کر جانتے ہیں ہاں جی تو ہم ان ہواس کے ذریعے سے مختلف چیزوں کو جانتے ہیں ایک چیز یہ چیز نرم ہے یا یہ چیز جو ہے کھڑدرا ہے اس کو ہم جو ہے ناک سے سونگھ کر نہیں جان سکتے ہیں آنکھیں دیکھ کر بھی نہیں جان سکتے ہیں کان سے سن کر بھی نہیں جان سکتے ہیں, بلکہ اس کا پہال لگانا پڑے گا ایسے ہی جو باقی تمام چیزیں بلکہ علم اس کی ذات سے کبھی جدا نہیں ہوتی ان اللہ تعالیٰ کے علم حواس اور فکر سے حاصل شدہ نہیں ہے بلکہ علم جو ہے اس کی ذات سے کبھی جدا نہیں ہوتی وہ بھی عالم ہے اور علم اللہ کے صفات ذاتی میں سے جبکہ بندوں کا علم حواس اور فکر کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں تو یہ ایک اہم فرق ہے راویہ چوتھا فر علم ہو ضروری ثبوتی ممتن و علم البد جائز و دوسرا فرق یہ ہے کہ اللہ کے علم اس کی ذات کی ذات کے لیے ضروری ثبوت اور ممتن و زوال ہے یعنی اللہ تعالیٰ ازل سے علیم ہے اور ابد تک علیم رہے گا اس سے جو ہے اس کا علم اس سے کبھی بھی جدا نہیں ہوتی ہے جبکہ بندوں کے علم ممکن و زوال خصوصاً بڑھاپے میں سب کچھ بھول جاتا ہے انسان کو اس چیز کا تجربہ ہے ہاں جی بڑھاپے میں بہت سے سب کچھ بھول جاتے ہیں اب جو ہے آدھا گھنٹہ پہلے کھانا کھاؤ آدھے گھنٹے کے بعد بول دیتے ہیں بھائی تم لوگوں نے مجھے بوکا رکھا وہ کھانا نہیں خیلائے. پانچواں فرق جو ہے ان الحق کا سبحان و لا یسغلح علم, علم بخلا پانچواں فرق یہ بے کا سبحان و تعالیٰ کو ایک چیز کا جاننا دوسرے چیز کے جاننے سے نہیں روکتا ہاں وہ ذات ایک ہی آن میں متضاد علوم کو جانتے ہیں جبکہ بندہ جب ایک علم کو جاننے لگتا ہے تو اسی لمحہ میں دوسرا علم حاصل نہیں کرتا ہاں بندے جو ہے جب آپ ایک چیز کے بارے میں غور کریں اسی اس بات اس ایک چیز کے بارے میں آپ کا تدبر غور فکر ہوتے ہیں اسے ایک میں ہر چیز کے بارے میں کرتے دو علم کے بارے میں میں آپ غور نہیں کر سکتے ان اللہ تعالیٰ کے ذات ایک ہی میں اس کو ہر چیز کو جانتے ہیں ایک ہی نگاہ میں پوری کائنات کی ہر شے آپ کے سامنے و ذات اور کے سامنے حاضر ہو جاتی تو اس کے علم اور ہمارے علم میں کوئی مقاصہ ہی نہیں کوئی مناسبت مقاصد صرف علم کے لفظ کے مفہوم میں اور جاننے کے مفہوم میں اگر شراکت ہے تو ہے ورنہ جو ہے بذات اللہ کے علم اور بندوں کے علم میں آسمان زمین سے بھی زیادہ فرق ہے شادی شبہ ان معلومات الحق غیر ان کے خلاف عام ترین بات یہ ہے بلا شبہ جو ہے اللہ کی معلومات لامحدود اور غیر متنعی ہے اللہ, اللہ کے علم کو علم میں ملک آ جاتا ہے یعنی اللہ کی تمام صفات میں اطلاق ہے اس کے لیے کوئی حد و حدود نہیں لہٰذا اس کے علم کے لیے کوئی حد و حدود نہیں آپ اللہ کے علم کو ایک حد بندی نہیں کر سکتے ہیں. اس کے علم لا محدود ہے غیر ہے. برخلاف ہے اب کے بندوں کے علم کی بندوں کے علم یقین محدود ہے وہ کچھ علوم میں مہارت حاصل کر سکتے ہیں ہاں کچھ علوم میں کچھ حد تک معلومات حاصل کر سکتے ہیں کسی بھی علم کے انتہا تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں. بلا شو اللہ کی معلومات لامحدود غیر متعنع ہیں جبکہ بندوں کے, کے معلومات محدود ہیں تو عالم معرفت نے کہا ہے العلیم وہ ذات پاک ہے یعنی اللہ تعالیٰ العلیم ہے وہ ذات پاک ہے کہ جس پر کوئی چیز مغفی نہیں ہے یہ چیز ہم کو بار بار بتا رہا ہوں ہاں جی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے العلیم وہ ذات پاک ہے جس پر کوئی چیز مخفی نہیں اس کے علم سے نہ کوئی نزدیک نہ, نہ دور کی چیزیں مافی ہیں بلکہ ہر چیز پر اس کا علم محید ہے پس جس نے اللہ کے علیم ہونے پر معرفت حاصل کر لیا جو شد اللہ تعالیٰ کے عللیم ہونے پر وہ شادت جس کو ہر شے کا علم ہے ہمیشہ سے علم ہے ہر شے کے ہر چیز کا علم ہے ہر شے کی کوئی چیز اس کے نگاہ سے مغفینیت پوری عالم میں سے پوری کائنات میں سے ہاں جی ایک ذرہ کی جو ہے تمام خوشیات سے آگا اور پوری کائنات کے بھی خوشیات سے آگا کوئی ایک شے ایک ذرہ بھی اس کے احاط علمی سے خارج نہیں ہے بلکہ ہر چیز پر اس کے علم محیط ہے بس جس نے اللہ کے علیم ہونے پر معرفت حاصل کر لیا کہ وہ ذات میرے تمام حالات سے آگاہ ہے تو اللہ کی اللہ کی طرف سے ہونے والے تو اللہ کی طرف سے ہونے والے آزمائش پر صبر کرتے ہیں یہ بندہ جس کو اس چیز پر مکمل یقین ہے کہ جس نے اللہ کے علیم ہونے پر معرفت حاصل کر لیا کہ وہ زد میرے تمام حالات سے گا ہیں تو اللہ کی طرف سے ہونے والے آزمائش پر صبر کرتے ہیں اور اس کے عطایہ پر شکر کرتے ہیں وہ جو کچھ دیتے ہیں کم دے دیں زیادہ دے دیں جتنی مقدار میں دے دیں ہر حال میں وہ اس کا شاکر ہے اور اپنے خطایہ پر اللہ سے معذرت خواہی کرتے رہتے ہیں انشاء اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہتے ہیں اپنے خطایہ پر یہ توجہ کتاب لوام البینت ماں خاردین راضی کی صفحہ نمبر دو سو بائیس پہ اس قرآن بحث سے جو ہے آخر بندہ کی آخر توضیح ہے ہر بندہ سایات بندہ کی نالوں کے جو ہے توضیعت دے دیا آخر میں جو ہے ماں بارن کے اللہ بندوں کے علم اور اللہ کے علم میں جو ایک فرق بیان کیا تھا وہ توضیح بھی دیا آخر خلاصی کہ قرآن بحث میں بخوبی علم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جس طرح کائنات کے ہر چیز کا علم ہے اس کے لیے ہاں جی کوئی دور اور نزدیک نہیں ہے نہ چھوٹا اور بڑا ہاں جی اس کے آسمانوں کے موجودات اور تحت الارض کے موجود میں کو اس کے لیے یعنی اللہ کے لیے ہاں جی اس کے لیے آسمانوں کے موجودات اور تحت الارض کی موجود میں کوئی, کوئی فرا نہیں اس کے علم ہر شے پر محید ہے اس طرح انسان کے تمام احوال اعمال کردار اغوال ہر چیز پر اس کا علم محید ہے ہم کہاں ہیں کس حال میں ہیں کیا کر رہے ہیں سب اس کے علم میں ہیں لہذا ہمیں چاہیے کہ نیک اعمال کو خلوص سے دل سے بجا لائیں اور گناہوں سے اکشناب کریں کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے وہ تمہارے احوال سے خوب آگاہ ہے یہ توضیع جو ہے بار بار دے رہا ہوں اس حقیقت کو کہ ہم اس حقیقت کو اچھے طرح جان لیں کہ ہم خود کو اللہ سے کبھی بھی مخفید نہیں کر سکتے ہیں نہیں چھپا سکتے ہیں اللہ سے چھپ کر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں اللہ نے خود فرمائے مجھے تمہارا ہر چیز کا علم ہے میں تمہارا ہر چیز دیکھ رہا ہوں ہر بات سن رہا ہوں پلس پھر میں اناما کم اے نما اے بندہ میں تمہارے ساتھ ساتھ تم جہاں بھی ہو تم حلوت میں ہو تم جلوت میں ہو تم دوستوں میں ہو ہاں جے تم ہو تم اچھا کام کر رہا تم برا کام کر رہا تم جس حال میں بھی ہو اللہ تعالیٰ کو تمہارے تمام حالات سے خوب آگاہ اللہ تعالیٰ خیر میں اور تمہارے وہ باتیں جو تم نے کسی پر بھی بیان نہیں کیا کسی کو نہیں بتایا کسی کو آگاہ اللہ خون کبھی میں یا عالم آف صدور ہو تمہارے دل کے رازوں سے آگاہ ہے اور تمہارے آنکھوں کی خیانت سے بھی آگاہ ہے تمہارے تمام حرکات و سکنات سے آگاہ ہے پتہ ہے اور وہ پتہ صرف پتہ ہونا نہیں ازان گرامی وہ جب کہ ہمارا ہمیں پکڑ سکتے ہیں ہمیں مواخذہ کر سکتے ہیں ہمیں گرفٹ میں لے سکتے ہیں ہمیں سخت سے سخت سزا اس دنیا میں بھی دے سکتے ہیں آخرت میں بھی دے سکتے ہیں اذان گراہ ہماری دنیا کی بلائیں آخرت کی بلائیں دنیا کی شادت مندی آخرت کی شہادت مندی ہماری خوشی غم ہاں جی ہر چیز اس ذات اقدس کے دست قدرت میں ہے لہذا بندے مومن کو چاہیے ہم اس عظیم ذات کو خوش رکھیں اس کو راضی رکھیں کبھی جرد نہ کریں کہ اس کی نافرمانی کرنے کی جرد نہ کریں اغوا اللہ کا اپنا جو ہے پیشہ اپنی زندگی کا جو ہے اصول بنائیں اور خود کا اللہ کے حضور میں جانیں گناہ کرتے ہوئے اسے شرم کریں ہاں جی نیکی کرتے ہوئے اس کے اپنے نیت میں خلوصیت رکھیں عجزی سے حضور قل سے خوشبو سے بجا لانے کی انتھک کوشش کرتے رہیں کو تائی ہوا تو معافی مانگیں اللہ دربار میں استغفار کریں ہاں جی تاکہ جو ہم دنیا میں بھی سعادت مند ہو آخرت میں بھی سعادت مند ہو اور جو ہے اللہ علیم کے درگاہ میں ہم ہمیشہ سرخرو رہیں میرے دعا اللہ تعالیٰ میں اللہ تبار و تعالیٰ کے عظیم اسما اور حسنہ اور صفات جلالی جمالی کمالی خوش ہیں صفتِ علمیہ صفات علمی آیات علمیہ علمی کو خوب سمجھ کر تصبر کر کے اللہ تعالیٰ کی خوب معرفت کریں حاصل کریں اس کی حضوری کو اس کی ماہیت کو اچھی طرح جانیں اس کی علم محیط کو اچھی طرح جانیں اور اللہ کا سچا بندہ بن کر رہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دے تمام عثمانوں کو توفیق دے دے کہ ہم سب اس کا سچا بندہ بن کر رہیں بجاہ محمد تعالیٰ